سے اپنی قدائے شہوت جو ہے وہ فن <ملومین> غیر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی برا کام نہیں یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کیا نکاح من سنتی یہ میری سنت ہے کوئی بری بات ہوتی تو حضور شادی کرتے ایک نہیں آپ نے تو گیارہ گیارہ شادیاں کی بیک وقت نو نوزواج متحرات آپ کے نکاح رہی اگر یہ سیکس کوئی بری شے ہوتی تو حضور کی زندگی میں یہ اس طرح نظر آتی بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو چند چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک عورت بھی یہ صحیح صحیح تعبیر ہے اور اس کے اندر قتل کو نہیں ہونی چاہیے تو یہ لیکن اس میں کوئی ملابت نہیں ملامت ہوگی جبکہ جائز راستے سے ہٹ کر اس کی تسکیم کی جائے اس اعتبار سے اس کے اندر فی نفس سے ہی کوئی برائی نہیں ہے آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ جو کرشچین کانسیپٹ ہے اس میں حضرت حما ہی گناہ کی بنیاد تھی قرآن مجید میں کہی نہیں ہے کہ حضرت حما نے بہلایا یا پھسلایا یا ورگلایا قرآن میں کہیں نہیں ہے لیکن یہ کہ بائبل میں یہی ہے کہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آیا تھا پھر اس نے ورگلایا حضرت ہوا کو اور حضرت ہوا نے ورگلایا ہے حضرت آدم نہیں قرآن میں کوئی ذکر نہیں جہاں بھی آیا کسنیاں کا کا آیا دونوں سے غلطی ہوئی دونوں سے ہوئی پھر وہ عید سے لفظ ایول بنا دیا ہے عورت ہے ہی برائی کی پوٹ ایول بدی اور برائی اور خباص ہی کا مجسمہ ہے عورت یہ تصور ہے کرسچن نے ان کے ذہنوں میں رچا بسا حضور نے تو فرمایا اس کے برعکس کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے جو اس دنیا میں مل جائے جیون ساتھی نیک ہو وفادار ہو وفاشار ہو وہ اس سے بڑھ کر تو کچھ دولت ہے ہی روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہو لیکن گھریلو زندگی جو ہے اگر باہمی اعتماد اور محبت اور الفت اور رافت اور رحمت کی زندگی ہے تو وہ دنیا کے اندر آپ جنت کا مزہ لیں گے تو یہ سٹیٹس ہے جو کانسیپٹ جو عورت کا اٹھایا ہے قرآن نے اور حدیث نے اور حضور کے طرز عمل میں ان نکاح ہمیں سنت اس میں وسط کا معاملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف منکوہا بیوی تک اس کو نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو آگے بڑھایا ہے اللہ اعلی ازواج ہم او ما ملکت اے مان ہوں مل کے یمین کو اس میں شامل کیا ہے اول تو وسط کو اس کو دین میں رکھیے کہ یہ جو پورٹنٹ موٹیو ہے اس کی وسعت قرآن میں اور ہمارے دین میں اس پہلو سے بھی ہے تعدود اجتماج مسنا و سلاح دو دو تین تین چار چار دینیا بھی آپ رکھ سکتے معلوم ہوا کہ یہ کوئی ہے ضرورت ہے حالانکہ ظاہر بات ہے نفسیات عورت کی بھی اللہ نے بنائی ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی عورت اس کو پسند نہیں کر سکتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری بیوی بھی بی گھر میں آئے لیکن کوئی اور ضرورت ہے تمدنی جو اللہ کے علم میں ہے اللہ عالم تم لات اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس نے اس کی اجازت دی پھر مل کے یمین کو بھی اس میں شامل کیا دونوں مقامات پر ولزینہ حمل فروج اہم جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں روکتے ہیں تھامتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ضبط کرتے ہیں اللہ آلہم اور ماملہ کرتا سوائے اپنی بیویوں بی پر یا جو بھی ان کی مل یمین ہو ملک کے یمین یمین کہتے ہیں دہنا ہاتھ دہنے ہاتھ کی ملکیت اب اس میں جو ہے یہ بہت سا و قول موجود ہے لاڈی غلاموں کا مسئلہ اور ہمارے ہاں منکرین حدیث اور منکرین سنت نے جو چند جو مسائل پر مورچہ لگایا ہے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی ایک یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے ایک یہ لونڈی غلام کا مسئلہ ہے یہ چند مسائل ہیں کہ جن کو لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں یا رفع مسیح اور نزول مسیح کا معاملہ ہے یہ قادیانیوں میں اور ملکرین حدیث کے اندر ملکن سنت میں یہ مشترک ہیں بار اس معاملے میں میں اس وقت چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے چند باتیں اس وقت ارض کر سکوں گا میری آج تک کی جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت مل کے یمین کی دنیا میں کوئی شکل موجود نہیں ہے یہ مل کے یمین جو تھا یا تو جو رضول قرآن کے وقت معاشرے میں پہلے سے غلام چلے آ رہے تھے یا تو وہ تھے جن کو قرآن نے ریکگناز کیا یا پھر جو جہاد فی سبیل اللہ میں پرزنرز آف وار آئے جن کو چھوڑ دینا بھی خلاف مستحق یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں اس کے کیسٹس موجود ہے اب یہ منتخب نصاب کے اس مسلسل درس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں اجمالن بات کر رہا ہوں تو وہ جو لوگ آتے تھے اگر انہیں چھوڑنا خلاف مسلح تھے یہ کفر کی قوت کا سبب بن جائیں گے پھر واپس جائیں گے پھر لڑیں گے پھر آئیں گے اور پھر یہ کہ فدیہ دے کر چھوڑنا بھی اور ویسے احسان کر کے چھوڑ دینا بھی خلاف مسئلہ تھے تو کیا کیا جائے بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے انہیں معاشرے میں پھیلا دیا جائے لوگوں میں تقسیم کر دیا اب اگر ان میں عورتیں ہیں ان کی بھی جنسی خواہش ہے تو کیوں نہ ان کی جنسی خواہش بھی پوری ہو جس کے حوالے کی گئی ہے وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق رکھے جائز ہوگا یہ راستہ اور جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی آزاد مرد کی اولاد غلام نہیں ہوتی بلکہ اس کا برابر کا سٹیٹس ہوگا کہ جو اس کی منکوہ بیوی سے اولاد ہے اور جو اس کی باندھی یا لونڈی سے آواز آب وہ ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں بلکہ جب اولاد ہو گئی تو وہ لانڈی کا ایک سٹیٹس ایک لیول اونچا ہو جاتا تھا کہ اب یہ ام میں کہلاتی ہے اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا ورنہ اس سے پہلے پہلے ان کو بیچ سکتے تھے اسی طرح فرمایا گیا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ جو خود پہنو وہ پہناؤ اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان سے لینا ہو تو خود بھی شریک ہو جائے گا تاکہ انہیں یہ میسیج نہ ہو کہ ہمیں پہ ڈگریڈ کیا جا رہا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ مشرق و مغرب میں غلاموں کی حکومتیں پائی ہوئی خاندان غلام خود مدین احب شمس الدین التوت غلام مملوک کی جو حکومت ممالک کی حکومت قائم ہوئی مملوک فرما روا جو تھے مصر کے کون تھے غلام تو ایک امینسیپیشن اسلام نے کی ہے رفتہ رفتہ اور وہ ختم ہو گیا تقریباً اب کسی غلام کا کوئی وجود نہیں اس وقت اگر کوئی یہ کر رہے ہیں مجھے آج صاحب ایک بتا رہے تھے کہ کچھ جاگیردار قسم کے لوگ یہ قبائلی سردار جو ہیں یہ کچھ خرید لیتے ہیں کوئی غریب لوگوں سے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملکی بالکل حرام اس کا کوئی سبوت نہیں کی. کوئی دلیل نہیں سوائے اب جہاد فی سبیل اللہ میں جو بھی لوگ آئیں اگر ان کے لیے مسلحت نہ ہو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے احسانن منن یا فدیتن اگر یہ مسلحت کے خلاف ہو تو انہیں تقسیم کر دیا جائے گا وہ غلام اور باندیاں بن جائیں گی بس صورت دیگر کوئی صورت اس وقت موجود نہیں البتہ اسے ابالش کیوں نہیں کیا گیا آخر سود بھی تو آخر میں آ کر حرام کر دیا گیا سنو سن ہجری میں اسے کیوں نہیں کیا گیا اس میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آخری دور کی جو خبریں میں مختلف اوقات میں آپ کو دیتا رہا ہوں وہ میں آئی ہیں خالص جہاد فی صبی اللہ پھر ہونا ہے پورے دنیا پر اسلام کا غلبہ پھر ہونا ہے ایک مرتبہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اس وقت کے جہاد اور قتال فی سبیر اللہ میں نہ تو پی او ڈبلیوز کو جو قیدی ہوں جنگی انہیں چھوڑنا مسلح کے حق میں ہو نہ انہیں کنسنٹریشن کے ہاتھ میں رکھ کے حیمان بنا دینا کیا فائدہ اس کا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرو معاشرے کے اندر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھیں گے بہت سے مسلمانی ہو جائیں گے وہ جذب ہو جائیں گے معاشرے کے اندر اس اعتبار سے ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا لازمند وہ تو کتاب الملاحم جو ہے جو حادیث کے آخری ابواب ہوتے ہیں ان میں جنگوں کی خبریں دی گئی ہیں جن کے نتیجے میں پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی جس موقع پر ہوگا پھر مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوگی پھر پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ انسٹیٹیوشن پھر انوالو کرنا ہوگا اسے استعمال کرنا ہوگا لہذا بالش نہیں کیا گیا یہ برقرار ہے لیکن فی الوقت اس کی کوئی شکل نہیں البتہ ایک بات میں آپ سے کر دوں بنگلہ دیش میں ایک صاحب علم ہے مولانا تاہا بن حبیب جن کا میں کچھ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ان کے والد جو ہے وہ بہت کٹر مسلم لیگی خاجن آزم الدین صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں میں سے قلعہ داد مقاصد کے مصنفین میں سے علماء دیوبند میں سے تو کم لوگ آئے تھے وہ تحریک مسلم لیگ میں ان میں یہ بھی تھے ان کا پورا خاندان تھا ان کے کچھ خطوط آئے ہیں پچھلے دنوں میرے پاس پچاس پچاس سوے کا خط بھی آیا ہے ان کی کوئی رائے معلوم ہوئی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں مل کے یمین کی کوئی شکل ہے میں نے ان سے ابھی سوال کیا کہ وہ کیا ہے آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیے لیکن تاحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی شکل مل کے یمین کی اس وقت نہیں ہے آج کی تاریخ تک میرا یہ آخری جو میری رائے ہے وہ یہی ہے البتہ اوپن مائنڈ ہے پرانے مجید میں جب بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اگر کوئی شکل ہے اگر واقعی کوئی قانونی اور صحیح فکری شکل ہے اگر ان کی طرف سے آئی جس وقت بھی آ جائے گی اور میرا دل مطمئن ہوگا میں اپنے انہی دروس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کر دوں گا لیکن آج کی تاریخ تک میں ارض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی میرے پاس علم نہیں آج دنیا میں مل کے یمین کی کوئی صورت نہیں ہے صرف ازواج منقوہ وہ ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو اس کے علاوہ اگر چاہیے مضامین اچھے نہیں ہیں بعض خواتین بھی موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کہ بارال دین کا معاملہ بیان کرنا پڑتا ہے اسی میں یہ جو نکاح موقعت ہے ایک وقت معین کے لیے نکاح کر لینا ہمارے نزدیک وہ بھی اس کے دائرے سے خارج ہے یہ اہل تشیوں کے ہاں ہے جسے متا کہتے ہیں اقلی دلیلیں تو وہ بھی بہت گاتے ہیں کوئی سفر کے لیے گیا ہے تین مہینے کے لیے انگلینڈ گیا امریکہ گیا کیا کرے بیوی کو ساتھ میں لے جا سکتا فتنے میں مبتلا عقلی دلیلیں ہر کی موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے روس سے اور اہل سنت کا اجماع ہے نکاح ہے جائز نہیں ہے وہ ناجائز صورت ہے وہ بھی فمد تغا و رازال کا فلاء کا العادون جو بھی اس میں آگے تجاوز کرے گا اس سے زائد چاہے گا کسی اور راستے سے اپنی قدائے شہوت کرے گا وہ عادون میں سے ہیں وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہیں اس فتوے کا اطلاق اس پر بھی ہوگا اسی طرح ایک آخری شکل ہوتی ہے استمنا بالید شہوت کا زور ہے کسی نوجوان پر اور وہ کسی غلط رخ پر بھی نہیں جانا چاہتا تو اپنے ہاتھ سے اپنے اس مادہ منویہ کو خارج کر لینا ہمارے ہاں اس پر بھی اجماع ہے کہ یہ بھی حرام ہے البتہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق رہے گا اس کی حرمت اس درجے کی نہیں ہوگی اس لیے کہ زنا ہو یا کوئی اور ہو کسی اور کو اس میں ملوث کیا گیا ہو اس کے اثرات جو ہیں متعدی ہوتے ہیں معاشرے پر جبکہ یہ فیل ایسا ہے کہ جو صرف اس شخص تک ہی اس کے اثرات رہیں گے تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مکرو ہے لیکن یہ کہ جس پر تقریبا اجماع ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی فمنی تغا مراضال کا فلاح کا ہم العادون جو اس سے زائد کے تعلیم ہوں گے اس سے آگے بڑھیں گے وہ حد سے بڑھ جانے والے اب آئیے آگے ولدین حمل امانات اہم ہم یہ آیت بھی ان میں سے ہے جو دونوں جگہ پر بالکل ایک شوشے کے فرق کے ساتھ آئی البتہ سورہ معرج میں ایک مضمون اضافی آیا ہے جس کے بالمقابل کوئی مضمون سورہ مومنون کی آیات میں نہیں ہے وہ لذین ہوں بے شہادات اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر گواہیوں پر قائم ہیں یہ اس وجہ سے پہلے سمجھ لیجیے کہ شہادت بھی اصل میں امانت ہے لہذا امانت ہی کے تحت آپ نے کوئی وقوع دیکھا ہے اب یہ جو آپ کے پاس آپ کا جو چشمدید جو معاملہ یہ ایک امانت ہے جہاں ضرورت ہو اسے پیش کیجئے حاضر کیجئے یہ بھی امانت ہے لہذا شہادت کے لیے اندقم من اللہ جو آیا ہے من ازلم قطم شہادت اندہ من اللہ اس سے بڑھ ظالم کون ہوگا جس نے چھپا لی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے تو یہ شہادت اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک امانت ہے اس کو امانت کو بر وقت بر محل بر موقع اور جو حق ہے اس کے مطابق ادا کرنا یہ گویا کہ ادائے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کی جائے گی اگر شہادت کو چھپا لیا جائے گی. گویا کہ یہ تین چیزیں جو بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو چیزوں میں یہ قبر ہو گئی تیسری چیز گویا کہ اس کے ایک اہم نتیجے کو مزید واضح کر دیا اب ان کے بارے میں میں چند باتیں اس وقت جو اجتماعی طور پر کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تین انسانی شخصیت کے وہ پہلو ہیں یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا امانت کا حق ادا کرنا ایفائے عہد عہد پورا کرنا وعدہ پورا کرنا اور تیسرے شہادت ادا کر دینا یہ در حقیقت انسانی شخصیت کی تعمیر کا اصل ٹیسٹ ہے میں اگر ایک اور اعتبار سے تقسیم بیان کروں تو دیکھیے ایک معاملہ ہوتا ہے حقوق اللہ کا ایک معاملہ حقوق العباد کا حقوق اللہ میں زیادہ تر عبادات ہیں اور حقوق العباد عباد میں معاملات ہیں درمیان میں ایک اور لے لیجئے حق النفس اپنے ذات کا بھی ایک حق ہے اب وہ نہ عبادات میں آئے گا نہ معاملات میں آئے گا وہ تو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں تعمیر ذات آپ کی اپنے نفس کا آپ پر حق ہے کہ اسے پروان چڑھاؤ اگرچہ وہ ایک امانت بھی ہے کہ یہ روحانی وجود تمہارا اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس اسے پروان چڑھاؤ لیکن سمجھنے کے لیے تین حصوں میں سمجھیے تو حقوق اللہ میں جو اصل جوہر ہے تعلق اللہ اس کے لیے ستون ہے نماز حقوق العباد میں جو تعلق ہے مال عباد بندوں کے ساتھ تعلق اس کے یہ تین معاملات ہیں افاعت امانت اور شہادت کی ادائیگی حقوق اللہ سے بات شروع ہوئی ہے حقوق اللہ پر ختم ہو رہی ہے حقوق العباد پر ختم ہو رہی ہے اضافی طور پر نماز کا ذکر بعد میں پھر کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں درمیان میں حق النفس بھی ہے اب زکات اصل میں اس کے دو روخ ہیں زکات حق ان نفس بھی ہے کہ آپ کے نفس کا تسکیہ اسی سے ہوگا لیکن یہ عبادت بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے تو یہ دو جگہ پر آ جائے گی اسی طریقے سے عہد کا معاملہ ہے عہد آپ کا اپنے نفس کا بھی حق ہے آپ کبھی اپنی جگہ عہد کرتے ہیں کسی دوسرے سے معاہدہ نہیں کرتے آپ عہد کرتے ہیں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا یہ آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے یہ حق کے نفس ہے کہ آپ اس کی پیر اب اس کو پورا کیجے۔ نہیں کریں گے آپ کی وہ شخصیت کمزور پڑ جائے گی مجمحل ہو جائے گی خود اعتمادی نہیں رہے گی یعنی آپ کا ارادہ جو ہے قوت ارادی وہ مجمحل ہے آپ نے پھر خود اعتمادی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس پر کاربن نہیں رہے تو دوسرا کریں گے تو کہاں سے کاربن رہ جائیں گے اسی طریقے سے سیکس کا معاملہ ہے سیکس کا معاملہ بھی یہ حق النفس بھی ہے اس کی پوری محافظت اور معاشرتی اصلاح جو ہے یہ عبادات کا یہ جو ہے معاملات کا معاملہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ سیکس ڈسپلن موجود نہ رہے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ سڈاس بن کر رہ جاتا ہے جو فیملی لائف ہے اس کا استحکام ختم ہو کر رہتا تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو باہم ملی جلی بھی ہیں لیکن یہ کہ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل ٹیسٹ جو ہے بلکہ ایک بزرگ سے سنی تھی ایک روایت ایک حدیث یہ بھی ہے جیسے ادین و نصیحا ایک حدیث ہے دین تو نام ہے کا خیر خائی کا وفاداری کا اسی طرح انہوں نے سنایا تھا آج مجھے نہیں مل سکی یہ حدیث میں نے تلاش کیا حوالے کی کوشش کی لیکن ایک عالم تھے جن سے میں نے سنی تھی ادین اد المعاملہ دین تو معاملے کا نام ہے جو معاملے کا کھڑا ہے اس کا دین ہے جس کو معاملے کا کھڑا نہیں ہے وہ کتنے ہی حج کیے پھرتا ہو اور کتنے ہی عمرے جو ہیں امبار لیے پھرتا عمروں کے معاملے کا کھڑا نہیں ہے تو بے دین ہے کوئی دین نہیں اس یہ معاملہ وہ ہے جو ہمارے سورت الاصر کے درس میں بھی وہ حدیث آئی ہے کتاب کے میں بھی, بھی موجود ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مروی ہے اور یہ امام بحقی لاہ شعب الایمان ان کی بڑی مارکت و لارا کتاب ہے لا امان علیہ ملا امانت الح ولادین اللہ رابی حضرت انس ہیں جو نو برس تک حضور کے خادی میں خاص رہے ذاتی خادی وہ کہتے حضرت انس ابن علیہ کلا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کال لا امان علیہ ملا امانت اللہدین اللہ شاد ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو ہمیں اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے ہوں کہ لوگوں سن لو جس شخص میں امانت کی حفاظت کا اب مادہ نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں افائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اس لیے کہ دیکھیے عہد جو ہے اس کے چار رتبے ہیں میں نے ارض کیا تھا اپنی ذات سے یہ کام اب میں نہیں کروں گا خود اپنے آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں آپ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں جب اس شے کا ارتکاب کرتے ہیں آپ اپنی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنی شخصیت کو پختگی کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں پھر ایک عام وعدے ہوتے جو وعدوں کی پابندی نہیں کرتے واقعہ یہ ہے کہ جو سورہ آیت البر میں بھی آیا تھا وہ نبے جو معاہدہ ہو جائے اس کی پابندی کی جائے اسی طرح جماعت ہی وعدہ ہوتا ہے آپ ڈسپلن میں آتے ہیں جماعت کے بیتھ بھی کرتے ہیں اس میں کبھی بیشی کرنا یہ عہد کی خلاف ورزی ہمن نقد فن نما یون کو سوالہ نفسی جو کوئی یہ بیعت کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وباد اسی پر آئے گا جس سے آپ نے بیعت کیا اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس سے آپ نے وعدہ کیا وعدہ خلافی کی اس کا کچھ نہیں بگڑا بگڑا تمہارا اسی طرح جس سے بیعت کی تھی اور بیعت کی خلاف ورزی کی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا بگڑے گا تمہارا اور اس کو سب سے اوپر لے جائیے تو کل دین جو ہے وہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ کا ناب کا نستا یہ معاہدہ ہی تو ہے اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے یہ پوری زندگی کا عہد ہے جو اگر ایک شخص کے ساتھ وقت طے کر کے اس کی پابندی نہیں کر سکتا جو ایک جماعتی نظم کا حلف اٹھا کر اس کی پابندی نہیں کر سکتا کیا وہ پوری زندگی کا یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے کیا اس کو پورا کر دے گا جو ایک پیسے میں امانتدار نہیں ہے وہ کروڑ کے اندر امانت دار ثابت ہو جائے گا کیسے ممکن تو معلوم ہوا کہ جیسے دین کے دوسرے حقائق ہیں ابتدا سے انتہا تک بات جاتی ہے اور اس دین کی حقیقت کو کسی ایک لفظ سے تعبیر کر لیجئے آپ جیسے کہ گھنٹہ گھر فیصلہ باد کا جو ہے اس میں جانے کے کسی دروازے سے داخل ہو جائیے کسی بازار سے وہ پہنچ جائیں گے بھائی تو دین کی حقیقت کو مختلف الفاظ مختلف اصطلاحات سے آپ تعبیر کر سکتے دین النسیحا دین المعاملہ آپ کہہ سکتے دین نامی عہد کا ہے اس لیے فرمایا بلادین اللہ عدالہ جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اسی طرح شہادت ہے ایک شہادت انفرادی ہے شہیدنا بلا شہیدنا ایک گواہی ہم دے کر آئے ہیں ابتدا میں السط تو میرا بالکل کالو بلا شہیدنا ہم خود گواہ ہیں یہ ہماری ذاتی گواہی کا ٹیسٹ ہے جو ہم زندگی میں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اجتماعی شہادت الناس یہ امت کا فریضہ ہے فرض منصبی ہے اگر امت اس میں کوتاہی برت رہی ہے تو گویا کہ وہ شہادت کے اندر کوتاہی کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جس آیت میں سورہ بقرہ میں امت کا فرض منصبی بیان ہوا و کزال کا جالناک امت المس الکون شہادا الناس و الرسول علیکم شہیدہ اس سے چند آئےتے پہلے ہی تو یہ سولوا رکو جو ہے آخری حصہ ہے پہلے پارے کا پارا رفلا میم کا فرمایا و من ازلم شہادت مند من اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے بارک اللہ لی و قرآن عظیم و نفانی ویا کم فل آیات